اور وہی ہے اللہ کے کوئی خدا ناؤ اس کے سوا اسی کی تعریف ہے دنہ اور آخرت میں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے